مجھے کہ پانچ میں جو سور بکرا کی جو ہے اس میں جو گائے کا جو واقعہ ہے تو ذرا پلیز تفصیل ذرا سمجھا دیجیے کیا واقع ہے وہ گائے کا جو واقعہ پیسہ ہے کیونکہ نبی کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ اس میں دوسری ایک میں کے بارے میں تو سلمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان دونوں صورتوں کے بارے میں تفصیل ذرا سمجھا دیجیے گا جلا جیٹ بھائی یہ تو ہم شرح بکرا کی جہاں بہت ساری ساری رہتی تھیں تو حضرت صبح مان علیہ و تسلیم تشریف لا رہے تھے تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ اپنے اپنے دلّوں میں چلی جاؤں حضرت صبح علیہ السلام کا نشکر تمہیں کچلتا ہوا بے خبری میں نہ چلا جائے تو قرآن پاک میں آیا کہ حضرت سََََََََ سلیمان تين میل دور تھے جہاں سے آپ نے اس کی سنی كى چونتى كى باكن تو اس کی بات سے اس کے پہلام سے حضرت حضرت سلمان السلام مسكرائے تو وہ انشاءاللہ سورہ نمل میں تفصيلا جان ہوگا تو انبیاء تو دیکھو چونٹيوں کی آوازيں بھی سنتے ہيں تين میل دور سے نبی چونٹى کی آواز سنتے ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بھی نبی ہیں تو آپ ہمارا درود السلام کیسے نہیں سنتے ہوں گے یہ رومی بھائی تشریف لائیں رومی انڈرسکور